ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اس نشست میں ابھی ہمیں ایک تو پچھلی نشست کا قرض ادا کرنا ہے اور پھر اگر وقت ہمیں ملا تو پھر سورہ آل عمران کی آیات ایک سو انتالیس کا ایک سو اڑتالیس کا بھی مطالعہ کرنا ہے چنانچہ میں نے ان میں سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر ایک سو انتالیس کا اس وقت تلاوت کی ہے لیکن جو ابھی ہمارا حصہ باقی ہے پچھلی نشست میں سے ہم آیت نمبر ایک سو چون پر تھے حام لمر من شائ یم من من ما لا یوگ دون الام لمر شعین یہ آیا مبارکہ قرآن مجید کی طویل ترین آیات میں سے ہے فرمایا انزلہ غم امن تن آسم یہ خاص ہے غزۂ بدن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جنگ سے ایک رات پہلے مسلمانوں کو اللہ تعالی نے ایسی سکون کی نیند ادا کی تھی کہ صبح جب اٹھے ہیں تو پوری طرح چاق و چوبند تھے اور یہ اصل میں صبرہ ہے ایمان کا کہ جو کچھ ہوگا اللہ کے عدم سے ہوگا اللہ کے حقوق سے ہوگا اور جو بھی اللہ کی طرف سے آ جائے کل نہ یوسی بنا اللہ ماں کا تما اولنا ہوا جب یہ کیفیت ہو تو کوئی تشویش نہیں کہ ہر کے ساتھ یہ معریف غیر الطافس لہٰذا ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ جنگ ہونی ہے کل تو ایک تشویش ہو اور طبیعت کے اندر ایک خوف کی کیفیت ہو ایک استراب ہو پر ایک یہ ہے کہ راضی و رضائے رب تو اس کو اللہ تعالی نے سورہ انفال میں بڑے ایک احسان کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں بڑی ہی عمدہ نیند جو ہے وہ عطا کی اسی طرح کا معاملہ ہے کہ جو غزوہ احد میں ہوا ہے کہ یہ جب ایک اتنا شدید حادثہ ہوا ہے اس کے بعد ایک عجیب کیفیت ہے اس کو بہت سے صحابہ نے بیان کیا کہ ہم حیران تھے کہ ہم پر جیسے غلودگی تاری ہو رہی ہے ایک عجیب سی کیفیت جیسے تلوار ہاتھ سے چھوٹ جائے گی غلودگی جی کی کیفیت اسی کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے سم انقل علیہ ممبادل غم میں امن نواسن پھر اللہ تعالی نے نازل فرمائی تم پر اس غم کے بعد ایک امن کی کیفیت اطمینان اور سکون کی کیفیت اور اس کی شکل کیا تھی نواسن ایک طرح کی اونگ اب یہ تو بہرال گمان تک کیجیے تو کوئی بیٹھ کے وہاں واقع تگنے لگا تھا لیکن ایسا ہوتا ہے بسا اوقات اور بہت سے لوگوں کا تجربہ آپ نے سنا ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ذرا سا انسان کو اگر وقفہ ہو جائے اور جو بھی اس کا ذہنی پروسیس ہے اس کے اندر کہیں تھوڑا سی ایک رکاوٹ ہو جائے تو اس سے بھی طبیعت میں ایک ریفریشمنٹ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایک طرح گویا کہ ایک نئی کیفیت اور امساط کی کیفیت تو, تو اس طرح کی کوئی صورت ہے کہ جو صاحب کرام پر اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی طور پر اللہ کے احسان اور انعام کی حیثیت سے اس کو تاریخ کی گئی تم میں سے ایک گروہ کو تو اس طرح کی کیفیت سکون قلب جیسے کہ اونسی آ گئی ہو اور یہ انسٹنٹینیس بھی ہو سکتی ہے بات ایک لمحے کے لیے ہوئی ہو تو اس سے بھی آساب کا وہ تناؤ جو ہے وہ ختم ہو کر ایک سکون کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے لیکن اب اس کے بعد جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ کچھ اور لوگوں کا ہو رہا ہے یہاں بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے وضاحت کر دوں کہ یہ بات ہمیشہ سامنے رکھی ہے کہ بہرحال صحابہ کرام بھی انسان تھے جو بھی طب بشری ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پچھلی نشست میں دیکھ چکے ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ نکل گئے جس پر کہ اللہ تعالی نے غریب فرمائی وجہ ربیم بے دم اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رکھ دیا ل صلاب آپ کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے کسی کو ہدایت دینی ہے نہیں دینی ہے اس کا فیصلہ ہم کریں گے اما یتوب اما یہ اللہ کا اختیار ہے اللہ کا فیصلہ ہوگا انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا انہیں دے کسی طرح کا معاملہ باد صحابہ سے بھی ہوا ہے ان کے ذہنوں کے اندر بھی اس وقت جو ایک خلجان پیدا ہوا ہے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں گزشتہ نشست میں کہ خدا پن جنگوش ٹیکس الگ تھا سب کے سب تو ابو بکر صدیق کے رتبے کے لوگ نہیں تھے سب کے سب تو عشرائے مبشرہ کے درجے کے جو راسک ایمان لوگ نہیں تھے ان میں کوئی نہ کوئی کمی کوئی نہ کسی اعتبار سے وہ جو چیزیں تھیں وہ بہرحال میں میدان میں ظاہر ہوتی ہیں تو فرمایا و تائ فت الق احمد ہوں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑ گئی تھی جسے ہم اپنے محاورے میں کہتے ہیں کہ جانوں کے لالے پڑ گئے ان کی ساری سوچ جو ہے اس وقت ان کا سارا فکر جو ہے وہ اپنی حفاظت اپنی جان اس کے بارے میں ہو گیا تھا قد احمد ہوں انفس ہوں یز الون اب اللہ غیر الحق زنل جاہ اور وہ گمان کرنے لگے تھے اللہ کے بارے میں ناحق غلط قسم کے گمان اور جو زن جاہلی جاہلیت کے دور سے جن کی مشابہت تھی کیا ہمارے ساتھ جو وعدے اللہ نے کیے تھے وہ غلط ثابت ہوئے فرض کیجیے کسی اور شیطان جو ہے دل میں یہاں تک بھی وسوسہ پیدا کر دیتا ہے کیا واقعی محمد اللہ کے رسول ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے کوئی ایک بات جو ہے وہ بس ایسے ہی مان لی ہے حقیقت نہیں وسوسہ جو ہے وہ تو صحابہ اکرام کے یہ الفاظ موجود ہیں حادیث کے اندر کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے کہا کہ حضور کبھی کبھی ہم اپنے دلوں میں ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ان کو پر زبان پر لانے سے کہیں زیادہ ہمیں یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے تو کیسے کفیہ قسم کے وسابث آتے ہوں گے کہ جس کے بنا پر ان کا رد عمل اتنا شدید تھا کہ ہم انہیں زبان پر لانے سے کہیں زیادہ اس کو بہتر سمجھیں گے کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے تو حضور نے اس پر توسیع فرمائی کہ کیا واقعہ ایسا ہے تمہارا رد عمل جو ہے تمہاری طبیعت پر اس کا اتنا ہی شدید رد عمل ہوتا ہے اس کیا جی ہاں فرمایا ذاکہ این المان تو یہی تو اصل ایمان ہے شیطان نے تو مسمزات دادی کرنی ہے اس کو اختیار حاصل ہے لیکن یہ کہ اس کا رد عمل جو تمہاری طرف سے ہوا ہے کہ تمہیں اس قدر ناگوار گزری وہ بات یہی تو ایمان ہے یہی ایمان کا سبوت ہے تو اس اعتبار سے یہاں پر بھی اسی بات کو سامنے رکھیں یزنون بلّہ غیر الحق زن نے اب طرح طرح کے جنون گمان خیالات مسوسے جو ہے وہ آنے شروع ہوئے جاہلیت والے زن یا اونونا ہل ل نام من جب اب ان میں سے ایک زن کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کو فوراً یہ خیال آیا باہر ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جن کی رائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے اور اتفاقاً عبداللہ ابن ابئی کی رائے بھی وہی تھی رئیس المنافقین کی کہ کھلے میدان میں جا کر جو ہے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ مدینے میں محسول ہو کر دفاع کرنا چاہیے ان میں سے بھی بعض کی رائے وہ ہوگی تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ دیکھیے ساری خرابی یہ ہے کہ اس رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا اگر وہ اختیار ہمارا ہوتا اور ہماری بات مانی گئی ہوتی تو پھر یہ ہے کہ یقیناً یہ جو آج ہمیں روزے بد دیکھنا پڑا ہے اور یہ جو بھی انجام ہمیں دیکھنے پڑے ہیں یہ جو دکھ سہنے پڑے ہیں یہ صدمے غمم میں غمن پے بے جو غموں کی بارش ہم پر ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی تو یہ قنون لنا من لبرے من شہد اب اس کے دو طرح کے ترجمے کیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا کیا اختیار ہے یعنی وہی جو ایک مشہور شعر میں ہے کہ ناحک ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی بھائی ہم کیا کریں جو ہوا ہوا اللہ کے کرنے سے ہوا ہمارا تو اس میں کوئی اختیار ہی نہیں یہ بھی ایک غلط طرز عمل ہے کہ انسان کو سوچنا یہ بات تو صحیح ہے کہ جو کچھ ہوا اللہ کے عزم سے ہوا ہے لیکن بہرحال اس میں تمہاری خطا کو بھی تو دخل ہے کہ نہیں اپنی غلطی کو کور نہ کرو اس سے ہلنا ملنم ربین ہمارا کیا اختیار تھا اس میں جو ہوا وہ تو اللہ تعالی کی مرضی سے ہوا بظاہر تو یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تھے خوارج کی رائے کے بارے میں کہ قول الحق تے ل... ارید ابل بات کلمت الحق ترید بہل باطل یہ کلمہ تو جو کہہ رہے ہیں زبان سے حکم یہ حق ہے لیکن جو ان کی مراد ہے جس مقصد سے یہ کلمہ کہہ رہے ہیں وہ باطل ہی. تو بات تو صحیح ہے جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے ہوا ہے ماشاء اللہ کان و مالم لم یکن لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی خطا کو کور کرو اور اپنی غلطی جو ہے وہ اس کی نشاندہی نہ کرو اور ایک یہ بھی اس کی رائے ہو سکتی ہے کہ ہلنا ملچے ہمارے لیے بھی کوئی اختیار ہے کہ نہیں یعنی یہ کہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا ہماری رائے کو بھی دخل ہونا چاہیے تھا ہماری بھی رائے یہ تھی لیکن یہ کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جوشیلے لوگوں کی رائے کے اوپر فیصلہ کر دیا تو یہ جو اگر ہماری بات چلتی اور ہمارے ہاتھ میں اختیار ہوتا آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر جو ہے ووٹ کاؤنٹ کیے جاتے اور رائے جو ہے وہ گنی جاتی تو زیادہ آرا جو ہے وہ اس کے حق میں تھی ہو سکتا ہے کہ ہو اگر ایسا ہوتا ما قتل نہ ہونا تو ہم یہاں پر قتل نہ ہوتے لنا ل نام بن منشے سے جو کچھ ان کے دلوں میں بات تھی اس کا جواب آگے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں بلکہ اس کا پردہ فاش کر رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں اصل بات کیا ہے ال ان لمر کل پہلی بات تو فرمائی یعنی عموماً آپ نے دیکھا قرآن مجید میں کسی ایک بات کے جواب میں پہلی بات اور پھر اس کے بعد دوسری بات پہلی تو اصولی جیسے تحویل قبلہ کے بارے میں فرمایا لاہ مشرق الما الر اے نمات و الحسم وج اللہ یعنی گویا کہ ساری کی ساری بحث کی ختم اس کے بعد پھر یہ کہ اس کی مزید وضاحت اور تفصیل اسی طرح انفال کے بارے میں مال غنیمت کے بارے میں انفال سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. تم اپنے معاملات کو ٹھیک کرو یعنی اس کے بارے میں سوچو ہی نا جسٹ فار اباؤٹ اٹ تمہارا کوئی حصہ ہے ہی نہیں مال غنیمت میں وہ ایک آخری بات کر کے پھر حکم دیا پھر وہ بعد میں اسی صورت مبارک کا روایت آ گئی کہ اللہ کے لیے پانچواں حصہ ہے باقی چارویں سے تمہارے ماں بہن تقسیم ہو جائیں گے تو یہ ایک عام اسلوب قرآن کا وہی یہاں بھی ہے الامر کل ان اے ربھی کہہ دیجئے اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں صحیح بات یہی تمام معاملات کا سر رشتہ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں لیکن اب اس کی جو ہے وضاحت کی جا رہی ہے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کس نیت سے کہہ رہے ہیں یو فون فی الفین مالا یبد الگ اے نبی یہ اپنے دلوں میں چھپا رہے ہیں اس شے کو جو یہ آپ پر ظاہر نہیں کر رہے ہیں یہ قول جو ان کا ہے اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے ان کی سوچ کیا ہے ان کا فکر کیا ہے فون افی الف مالا یبد الگ اور وہ کیا ہے ان کا خیال یقولا یعنی یہ در حقیقت جو بات کہہ رہے ہیں ان کا قول اصل میں یہ ہے مراد یہ ہے <سؤال> لو کا لنا بلنم ریشائون ماں کو ہونا <ہُنَا> وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار ہوتا ہماری رائے بھی چلتی ہمارے ووٹوں سے فیصلہ ہوا ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے ہیں. ہم یہاں قتل نہ ہوتے ہیں. یعنی اتنے ہمارے ساتھی اہل ایمان یہاں شہید ہو گئے قتل ہو گئے یہ روز بد ہمیں نہ دیکھنا پڑتا اگر ہماری بات مانی جاتی قل اب دوسرا جواب آیا لو کل تم فی بوتے کم لرد الزین القتل وام آباد اگر تم اپنے گھروں میں بھی بیٹھے ہوتے تب بھی جن کے بارے میں اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کی تو جان اسی وقت جانی ہے انہیں جو ہے جام شہادت اس مرحلے پر نوش کرنا ہے اور ان کے لیے جو جو, جو جگہیں معین تھیں وہ لازمن پہنچ گئے ہوتے نہ برض الزین بالحم القتل و علام آباد کہتے ہیں لیٹنے کی جگہ کو آرام کی جگہ کو بستر کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ کہ جہاں کوئی شخص یعنی قتل ہونے کے بعد شہید ہونے کے بعد زمین پر لیٹا ہے کوئی وہی وہی اس کا بستر استراحت ہے تو تم سب لوگ اپنے قتل گاہوں میں پہنچ کر رہتے ہیں یعنی اللہ تعالی کی طرف سے یہ معاملات جو ہے یہ بہرحال جو بھی ہے ہر ایک کا وقت معین ہے اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر علم ازلی میں علم قدیم میں یہ تمام چیزیں طے ہیں لیکن اصل بات کیا ہے بلے یب تلی اللہ معافی سدور اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے جانچ لینا چاہتا کس میں کتنی کوتاہی ہے کس میں کتنی خامی ہے کس میں کتنی کمی ہے ایمان میں تفویض میں اطاعت میں تسلیم میں راضی برضائے رب رہنے میں جو ایمان کے اصل ثمرات ہیں سورہ تلاب کا دوسرا رکو ذہن میں تازہ کر لیجئے یہ جو ثمارات ایمانی ہیں رات برائے رب توکل اللہ پر جو بھی ہو جس حال میں بھی ہو اس پہ شکر شکر ہو اور صبر ہو اور پھر یہ کہتا اور تسلیم ہر حال میں اطیع اللہ واطی و رسول فین طینا اللہ رسول البلا البین تو یہ جو کیفیات ہے اللہ تعالی جانچ رہا ہے پرکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے تمہارے اندر جو بھی حق جو بھی کیفیات ہے ان کو پوری طریقے سے اس امتحان اور آزمائش کی بھٹیوں میں سے گزارنا مقصود ہے ولے یب تلی ابلاح معافی صدور کم ولے یو محسا معافی اب اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے تمخیس کسے کی کہتے ہیں پورے پرانے مجید میں اس مادے سے یہی ایک لفظ آیا ہے اور یہ دو مرتبہ آیا ہے اسی سورہ مبارکہ میں تمخیص ہمارے ہاں اردو میں یہ لفظ مستمل ہے بحث و تمحیس یہ جو کتابی اردو یا یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کی جو اردو ہے لیکن یہ کہ اس لفظ کو سمجھ یہ بحث کے اصلی معنی کیا ہے کوریدنا جیسے کہ سورہ معدہ میں آیا ہے کہ جب حضرت آدم کے دو بیٹوں میں وہ معاملہ ہوا اور ایک نے کابل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا تو پھر قابیل جو ہے وہ اب سوچ رہا تھا کہ میں اس لاش کا کیا کروں اپنے بھائی کی اس لاش کو کیسے ڈسپوز آف کروں تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا کہ جو قرید رہا تھا زمین کو تو بحث کہتے ہیں کریتنا تمہیز کہتے ہیں چھانٹی کرنا اور یہ پھر کلغا کے اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ فحس اور محس یہ بہت قریب کے مادے ہیں تفاخس کا لفظ بھی ہماری جو لٹریری اردو ہے اس میں استعمال ہوتا ہے تفاخس فحس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی دو چیزیں ہیں جو رلی ملی ہوئی ہیں ان میں دونوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا جس کو ہم مح... اردو محاورے میں کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دینا علیحدہ کر دینا محس کہتے ہیں کہ کسی شے میں کوئی آلائش آ گئی ایک ہی ہے جو مطلوب ہے ایک تو یہ ہے کہ فاسٹ نہیں ہے کہ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ دونوں کو علیحدہ کرنا مقصود ہے ایک یہ کہ کسی شے میں کوئی آلائش آ گئی ہے کوئی امپیوریٹی آ گئی ہے اس سے اس کو پاک کر دینا صاف کر دینا تو بحث و تمیز کیا ہے کہ کسی مسئلے کو پہلے کوڑے دیئے اس کے مختلف پہلوؤں کو اچھی طریقے سے پوری طریقے سے جو ہے آپ اس کا رسیکشن کر لیجیے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو صحیح بات ہے اس کو نکال لیجئے اور جو بھی آلائشیں ہیں انہیں دور کر دیجیے تو اس سے یہ کہ صحیح رائے تک آپ پہنچ جائیں حسابت رائے جس کو ہم کہتے ہیں تو تمخیص اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی کھوٹ ہے پاک کر دے تمہارے دلوں کو ایمان کے ساتھ اگر کوئی زن جاہلیت ابھی باقی ہے کہیں تمہارے توکل میں کوئی کمی ہے کہیں تمہارے تسلیم و رضا میں کوئی کمی ہے راضی بدل رب ہونے کی کیفیت میں کوئی کمی ہے یعنی یہ ساری کی ساری امپیورٹیز ہیں یہ کھوٹ ہے جو شامل ہے ایمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بولے یب دلی اللہ معافی کو دور کم بلے یو محسا معافی کو غور کیجیے پہلے سینے کا تذکرہ ہوا پھر دل کا گویا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے جانچ رہا ہے پرکھ رہا ہے دیکھ رہا ہے کتنا کچھ کھوٹ ہے اور پھر تمہارے دلوں کو بالکل پاک صاف کر دینا چاہتا ہے تو در حقیقت یہ آزمائشیں یہ ابتلاعات یہ امتحان یہ جو بھٹیوں میں سے تم گزر رہے ہو جیسا کہ میں نے پچھلی رشوت میں ارض کیا تھا اللہ تعالیٰ بآسانی با اس خطا کو کنڈون کر سکتا تھا کوئی بات نہیں غلطی ہو گئی مسلمانوں سے لیکن اس کا اب یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ اب ان کی فتح کو شکست سے بدل ہی دیا جائے انہیں ضرور چلکا لگے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ابتد ہے آئندہ کی اصلاح کے لیے اور ان کے کھوٹ کو ان میں سے نکال دینے کے لئے انہیں کندل منانے کے لئے ضروری ہے کہ یہ چرکا لگے یہ مصیبت آئے یہ تکلیف جھیلیں یہ غم جو ہے ان کے اوپر غم کی غموں کی بارش ہو اصابکم غمم بےغم بن ما کہلاما ولا ما اصابقم تاکہ تمہارے اندر برداشت پیدا ہو حوصلہ پیدا ہو یہ تمام چیزیں در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت میں مقصود ہیں مطلوب ہیں بولے یب تل اللہ معافی صدور کم بولے یو محسما غلوب والله بلّہ علیم بزاف سدور اور اللہ تعالیٰ سینوں کے حالات سے خوب واقف ہے جانتا ہے جو کچھ کے دلوں میں ان لذین طلوم انکم یوم ال تقلج اللہ شیطان باذما کا سب یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے پیٹ دکھائی اس دن جس دن کے دو لشکروں کی بٹ بھیڑ ہوئی ان نمستد اللہ ال شیتان یہ ہماری فلم میں نہیں ہے یہ آیت انزین طول کم یوم الطق جماعان ان نمست اللّہ الشیتان وواہ وما کا ثبوت یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے پیٹ دکھائی اس دن جس دن کے دو لشکر آپس میں مقابل ہوئے ان کی مٹ ہوئی اِلتقا لقا سے ہے ملنا آپس میں ظاہر باتیں جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں لشکر آتے ہیں آمنے سامنے سے اور پھر دو بدو مقابلہ ہوتا ہے اس دن جو لوگ چلے گئے اس میں بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے کہ اس میں اشارہ ہو رہا ہے ان تین سو کی طرف کے جو جنگ سے پہلے چلے گئے تھے یہ مغالطے والی بات ہے یہاں اصل میں تذکرہ ان کا ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اس بھگدر کی کیفیت میں جو عارضی طور پر مسلمانوں پر تاریخ ہو گئی تھی تو بعض ان میں سے ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے مدینے کا رخ کر لیا تھا کچھ لوگ وہ تھے کہ جو پہاڑ پر چڑھ رہے تھے ظاہر بات ہے اس طرح کی کیفیت پہ سراسیمگی کی پیدا ہو جاتی ہے اب یوں جس کو ہم محاورے میں کہتے ہیں جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر وہ چل دیا وہ تو کیفیتی ایسی ہنگامی تھی کہ اس میں کچھ لوگ پھر مدینے کی طرف چلے گئے تو ان کا خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کمزوری دکھائی ہے مدینے کی طرف جانا جو ہے یہ گویا کہ ایک طرح سے فرار ہے یعنی زحف جنگ سے منہ مو موڑ کر چلے جانے والی بات ہے تو یہ جو کیفیت ہوئی ہے فرمایا کہ اگر یہ کمزوری کا ضرور بھی تم میں سے کسی سے ہوا ہے تو ان نمست شیتانوں میں باغ مار یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ اللہ شیطان نے اصل میں ان کے قدموں کے اندر لفزش پیدا کر دی تھی ڈگمگا دیے تھے ان کے قدم ان کے بعض گناہوں کے سبب سے یہ بہت اہم حکیمانہ نکتا ہے قرآن کے فلسفے کا انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے کسی گناہ کا صدور ہوتا ہے تو اس کی طبیعت کے اوپر اس کے کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں کچھ ذوق کچھ کمی کسی اعتبار سے گویا کہ آئندہ کسی مرحلے کے اوپر ہو سکتا ہے کہ وہ جو اس گناہ کی کسی کے نتیجے میں جو کمزوری پیدا ہوئی تھی اس کا ظہور ہو جائے وہ رزسٹینس اس میں اس درجے کی باقی نہ رہے کہ پھر وہ کسی بھی مرض کا مقابلہ کر سکتا ہو جیسے کہ ایک صحت مند انسان کرتا ہے لیکن یہ کہ اپنی کسی سابقہ کسی کوتاہی کسی غلطی کسی گناہ کے سبب سے گویا کے انسان جو ہے اس کے لیے شیطان سے مقابلہ کرنا قدرے مشکل ہو جاتا ہے اور پھر شیطان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اس کے قدموں کے اندر لغزش پیدا کر دینا اور بلمگاہ پیدا کر دینا فرمایا انزین طلّم انکم یومل تپل جماند اللہ شیطان بے ما کیسا لیکن اب یہاں پھر نوٹ کیجیے ولاقت اللہ ان کو بھی معاف کر چکا ہے باہر کمزوریاں ہوتی ہیں انسانوں سے بھی کمزوریاں ہوتی ہیں اہلے ایمان سے بھی کمزوریاں ہو جاتی ہیں لیکن چونکہ صادق اور ایمان تھے اس اعتبار سے جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں ان کو بہت بڑی ٹھوکر لگی ہے ان کے بارے میں یہ بات کہ ملکت افغا عان جو پہلے ہی چھوڑ کر چلے گئے اور اسی لیے میں نے نمایاں کیا تھا کہ عبداللہ ابن اوبئی نے اس کے لیے جو اپنی اسکیم میں جگہ طے کی تھی وہ بھی وہ تھی کہ جہاں جا کر لشکر اتنے ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے کہ قریش کا لشکر دیکھ رہا تھا کہ اب جہاں سے ان کی مسلمانوں کی جمیت جو ہے اس میں سے ایک بڑی جو ہے تعداد وہ چھوڑ کر واپس جا رہی ہے اور اس سے در حقیقت جو مسلمانوں کا وہاں مورال جو پست ہوا ہے این موقع کے اوپر تو ظاہر بات ہے کہ ان کے بارے میں یہ الفاظ کہ ولقت آفن واہ اللہ انہیں معاف فرما چکا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اسی بھگدڑ میں یہ کیفیت بھی ہوئی ہے اور اگر میں نے خیر اس کا اس وقت تو میرے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی ہے لیکن کہیں مجھے یاد پڑتا ہے اگر میرا حافظہ اٹھو کر نہیں کھا رہا تو یہ ہے کہ غالبان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اس وقت یہ لرزش ہوئی ہے وہ میدان جنگ سے اس وقت, اس وقت کی سراسیمگی میں انہوں نے اس طرح کی کیفیت اختیار کی ہے جسے فرار سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ مدینہ منورہ چلے گئے اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو یہاں پر ولق افغان ہو اس لیے کہ بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو سبائیوں نے جو فتنہ اٹھایا تھا اس میں حضرت عثمان کے خلاف جو چارج شیٹ ان کی طرف سے تھی اس میں یہ بات بھی بار بار کہی گئی لیکن اس کا جواب پھر یہی دیا گیا تھا خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ